www.atabliq.com the revival of iman la ilaha illallah wa almusta'an huwa musta'an huwa wa ilayhi watawakkalu alayhi wa la a'udhu قام بالقول ان اليوم قد ذكروا عليه ونو الله من سرور ان سجالنا سيئات اعمالنا من لله كلام الله وهو منزله كلامه ونشهد الله اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمد النبي ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وآله وآسابه وسلم تسليما وتكيرا تكيرا بعد فأعوذ بالله من الشيطان العجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس جائقة الموت میری محترم بہنوں ہر انسان کو اللہ نے دو زندگیاں دی ہیں ایک زندگی تو وہ ہے جو ماں کے پیڑ سے شروع ہوتی ہے اور موت پر جا کر ختم ہوتی ہے اور دوسری زندگی وہ ہے جو موت سے شروع ہوتی ہے اور کبھی ختم نہیں ہوتی یہ دو زندگیاں ہر انسان کو اللہ نے دی ہیں دونوں زندگیوں میں یہ انسان کامیاب ہو اس کے لیے اللہ نے زندگی بسر کرنے کا ایک طریقہ دیا ہے اس طریقے کو دین کا طریقہ کہتے ہیں اس طریقے میں ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ حکم اللہ کا کیا ہے اور طریقہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے یہ دو باتیں اگر ہم دیکھ لیں تو ہمارے گھر میں دین آ گیا اور گھر میں اگر دین آ گیا تو ہماری دنیا بھی بنے گی ہماری قبر بھی بنے گی اور قیامت کے دن بھی ہم کامیاب ہوں گے میری محترم بہنوں یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ ختم ہوگی موت آنے پر اور ایک دن قیامت کا بھی آنے والا ہے وہ بہت بڑا دن ہے اس دن تو اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان چاند سورج اور ستارے ان سب چیزوں کو توڑ فوڑ کر ختم کر دیں گے اور ہر انسان کو اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور اللہ تعالی پانچ باتیں پوچھیں گے ایک تو یہ پوچھیں گے کہ تمہاری عمر کہاں گزری دوسری بات یہ پوچھیں گے کہ تمہاری جوانی کہاں گزری اور تیسری بات یہ پوچھیں گے کہ تم نے پیسہ کہاں سے کمایا حلال کا تھا یا حرام کا اور چوتھی بات یہ پوچھی جائے گی کہ تم نے پیسہ خرچ کہاں پر کیا حلال جگہ پر خرچ کیا یا حرام جگہ پر اور پانچویں بات یہ پوچھی جائے گی کہ جتنا تم جانتے تھے اس پر عمل کتنا کیا یہ پانچ باتیں قیامت کے دن اللہ تعالی ہر اپنے بندے اور ہر اپنی بندی سے خود پوچھیں گے اس کے اندر بیچ میں اور کوئی نہیں ہوگا بہت بڑے گھبراہٹ کا وہ دن ہوگا کہ خود اللہ پوچھیں گے کتنی گھبراہٹ ہوگی آدمی کو جب اللہ پوچھے گا خود لیکن میری بہنوں بہت آسانی ہو جائے گی اگر اس دنیا کے اندر تھوڑی سی پابندی دین کی ہم کر لیں قبر بھی بہت آسان ہے اور حشر کا میدان بھی بہت آسان ہے تھوڑی تکلیف ہم اس دنیا میں دین کے لیے اٹھا لیں تو موت کے وقت میں فرشتے خوشبریاں دیں گے موت کے وقت میں فرشتے ایسی خوشبری دیں گے کہ دل خوش ہو جائے گا اور جو انسان دین پر چلتا ہے تو قبر میں جانے کے بعد اس سے تین باتیں پوچھی جاتی ہیں ایک تو یہ کہ تمہارا رب کون ہے دوسری بات یہ کہ تمہارا دین کیا ہے اور تیسری بات یہ کہ تمہارا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ کون ہے دین والا انسان ان تینوں باتوں کا جواب اچھی طرح دے دے گا میرا رب اللہ ہے میرا دین اسلام ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں یہ جواب دے گا اللہ کا وہ بندہ یا بندی جو اللہ کے کہنے پر دنیا میں چلے ہوں اللہ کے حکموں پر چلے ہوں یہ تین جوابوں کا جو سوالوں کا جواب دینے کے بعد خبر کے اندر سے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی اور جنت کے بچھونے بچھا دیے جائیں گے اور جنت کے کپڑے پہنا دیے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ جیسے کوئی دلہن سوتی ہے اس طریقے سے تم سو جاؤ تو پھر وہ انسان قیامت تک آرام سے سوئے گا صبح اور شام دو مرتبہ اس کا جنت کا ٹھکانا اسے دکھایا جائے گا اور باقی اسے خوب سونا ہے نیند پوری کرنی ہے پھر جب قیامت کا نیند ہوگا تو اللہ تعالی اس کو عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گی اور وہاں اس کو ناشتہ کرایا جائے گا اور پھر حوض کوسر کا پانی اسے پلایا جائے گا حوض کوسر کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا دودھ سے زیادہ سفید ہوگا اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگا اور پلانے والے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اور جب ایک مرتبہ پانی حوض کوسل کا کوئی پی لے گا تو اسے کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی تو ایک طرف ناشتہ ہو جائے گا ایک طرف حوض کوسل کا پانی مل جائے گا اور ایک طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش مل جائے گی نیکیوں کو تولا جائے گا تو وزن زیادہ نکلے گا سیدھے ہاتھ میں رامۂ عمل مل جائے گا اور پھر جنت میں جانے کے لیے فرشتے اس کے لیے اعلان کریں گے اور یوں کہیں گے سلام علیکم الم تم فتح فرشتے کہیں گے سلام علیکم تم بہت پاک آدمی اور بھلے آدمی ہو ہمیشہ کے لیے تم جنت پہ جلے گا اب یہ انسان جنت میں داخل ہوگا تو وہاں پر اس کو دوپہر کا کھانا ملے گا اور رات جنت میں آنے والی نہیں وہاں دن ہی دن ہوگا اور جنت کے اندر ایک خاص بات اللہ نے یہ رکھی کہ جو نعمت ملے گی کبھی ختم نہیں ہوگی جنت میں جو انسان جائے گا وہ جوانی کی حالت میں جائے گا اور جنت کے اندر دودھ کی نہریں پانی کی نہریں اور شہد کی اور مد کی نہریں اور سونے چاندی کے مکانات اللہ تعالی دے گا چھوٹے میں چھوٹی جنت بھی اگر اللہ نے دی تو پوری دنیا سے وہ دس گنا بڑی ہوگی کپڑے ایسے نئے ملیں گے جو کبھی پرانے نہیں ہوں گے جنت کی زمین کی مٹی زعفران کی ہوگی اور پتھر اور کنکر ہیرے اور جواہرات کے ہوں گے اور کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کا کی زیارت اور دیدار ہر جنتی کو ہوگا اور جنت میں داخل ہونے کے بعد کسی قسم کی کوئی تکلیف کبھی نہیں ہوگی لیکن یہ کس کو ملے گی جو دین کی پابندی اس دنیا کے اندر کرے اور اگر دین کی پابندی دنیا میں نہ کی گئی تو مرنے کے وقت میں فرشتے اس کے چہرے پر ماریں گے اس کی کمر پر ماریں گے اور مرنے کے وقت میں روح اس کی بہت تکلیف کے ساتھ نکلے گی قبر کے اندر جب جائے گا فرشتے تین باتیں پوچھیں گے جواب نہیں دے سکے گا یہ انسان تو اسی وقت جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی جہنم کے بچھونے بچھا دیے جائیں گے اور فرشتے مارنا شروع کریں گے سانپ کاٹنا شروع کریں گے آگ جلانا شروع کرے گی اور زمین دبانا شروع کرے گی اور اندھیرا ستانا شروع کرے گا اور یہ انسان اکیلا چیخے مارے گا اس کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا قیامت تک اس پر یہ تکلیف ہوتی رہے گی اور جو قیامت کا دن آئے گا تو اسے عرش کے نیچے سایہ نہیں ملے گا سورج کے نیچے جگہ ملے گی تو سورج میں یہ انسان تپے گا اور پسینہ بہت نکلے گا سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا اور پسینہ اتنا نکلے گا کہ بعض لوگوں کو ستر گز زمین کے اندر پسینہ جائے گا اور یہ پسینہ گرمی کی وجہ سے بھی ہوگا ڈر کی وجہ سے بھی ہوگا اور شرمندگی کی وجہ سے بھی ہوگا حساب کتاب اس کے لیے بہت مشکل ہوگا حساب کتاب کے اندر یہ انسان ایگزامنیشن کے اندر اور پریشا اور امتحان کے اندر یہ انسان فیل ہوگا اس کے بعد میں اسے جانور کے اندر داخل کیا جائے گا تو اس کی ایک داڑھ پہاڑ کے برابر ہوگی اور اس کی کھال اتنی موٹی ہوگی کہ جس میں انسان تین رات تک چل سکے سانپ اونٹ کے برابر اور مچھو خچر کے برابر اس انسان کو کاٹیں گے اور فرشتے پٹائی کریں گے آگ جلائے گی اور طرح طرح کی تکلیفیں اس انسان کو اٹھانی پڑیں گی جو انسان دین کی پابندی اس دنیا کے اندر نہیں کرے گا یہ تکلیفیں اس کے لیے مرنے کے بعد ہیں میری محترم بہنوں مرنے کے بعد والی زندگی کا اگر فکر دلوں کے اندر پیدا ہو جائے تو دین کے اوپر چلنا اس دنیا کے اندر بالکل آسان ہوگا جن بہنوں نے یہ طے کر دیا کہ ہمیں دین پر چلنا ہے تو ان کے لیے دین پر چلنا بالکل آسان ہے کوئی مشکل نہیں مشکل اس انسان کے لیے ہے کہ جس کے سامنے مرنے کے بعد والی زندگی نہ ہو اگر مرنے کے بعد والی زندگی سامنے رہے تو پھر انسان کا دین پر چلنا آسان ہے دین پر چلنے میں کوئی زیادہ مشکلات نہیں ہیں صرف اتنا کرنا ہے میری بہنوں کہ جو کام کریں وہ اللہ کے حکموں کے مطابق کریں اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں بس اس میں اور کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے دین ہمیں یہ نہ کہے گا کہ تم کھانا مت کھاؤ کھانا بھی کھایا جائے گا کپڑے بھی پہنے جائیں گے اور شادیاں بھی کی جائیں گی گھر کا سارا کام کاج بھی کیا جائے گا کھانا پکایا بھی جائے گا لیکن اس میں صرف ایک پابندی یہ گی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر یہ چیزیں آ جائیں گے. بچوں کی پرورش کریم صلی اللہ, علیہ وسلم, کے صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو اپنی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو اس کا گویا ہمیں فکر کرنا ہوگا پیسہ چاہے اللہ تعالی کتنا ہی زیادہ دے لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی جو سادگی ہے یہ بہت پسندیدہ ہے شادیوں کے اندر بھی سادگی کپڑوں کے پہننے میں بھی سادگی کھانا کھانے میں بھی سادگی یہ دین کے اندر مطلوب ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا بہت سیدھے سادے طریقے پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں ایک کرتا تھا زنانہ کرتا یعنی جو دلہن پہنتی ہے ایسا ایک میرے گھر میں کرتا تھا اور جب کسی لڑکی کی شادی ہوتی تھی تو مجھ سے وہ کرتا مانگ لیا جاتا تھا ایک دو رات دلہن کو پہنا دیا جاتا تھا اور پھر وہ کرتا مجھے واپس کر دیا جاتا تھا اس کرتے کے اندر مدینے کی سینکڑوں لڑکیوں کی شادیاں ہو گئی ایک کرتے میں سینکڑوں لڑکیوں کی شادیاں ہو گئی شادی بالکل سیدھے سادھے طریقے پر تھی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی صاحبزادی ہیں بیٹی ہیں ان کا نکاح بالکل سیدھے سادے طریقے پر ہوا ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے افضل نہیں جب ان کے نکاح سیدھے سادے طریقے پر ہوتے تھے تو ہمیں بھی اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کے نکاح جو ہے وہ سیدھے سادے طریقے پر کرنے چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسے مرد اللہ کے دین کا کام کرتے تھے تو ویسے عورتیں یہ بھی اللہ کے دین کا کام کرتی تھیں اور مرد جیسے اللہ کے دین کے لئے تکلیفیں اٹھاتے تھے تو عورتیں بھی اللہ کے دین کے لیے تکلیفیں اٹھاتی تھیں اور وہ عورتیں یہ کہتی تھیں کہ جیسے تم اللہ تمہارا ہے ویسے اللہ ہمارا بھی ہے حضرت عمر عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے جبیل قدر خلیفہ بنے ہیں ان کی بیوی کا نام تھا فاطمہ حضرت عمر علی اللہ تعالیٰ اور ان کی بیوی حضرت فاطمہ یہ دونوں بہت عیش آرام کی زندگی میں شروع میں تھے لیکن جب دین کا کام ان کے سپرد ہوا اور پوری امت ان کے حوالے ہوئی تو حضرت قبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے یوں کہا کہ میرے ذمہ دین کا کام آیا ہے اس لیے اب میں ویسی زندگی بسر نہیں کر سکتا جیسی پہلے تھی میرے اندر کام کی بہت مشغولیت ہوگی اس لیے اگر تم چاہو تو میں تم کو تلاک دے دوں اور تم کسی دوسرے سے نکاح کر دوں تو حضرت فاتحی اللہ تعالی نے یوں کہا کہ جس اللہ جو اللہ تمہارا ہے وہ اللہ میرا بھی ہے اور جیسے تم اللہ کے لیے تکلیفیں اٹھاؤ گے تو ویسے میں بھی اللہ کے لیے تکلیفیں اٹھاؤں گی آخرت کا بنانا جیسے تمہارے ذہن میں ہے ویسے آخرت کا بنانا میرے ذہن میں بھی ہے مجھے بھی اللہ کے سامنے مر کر جانا ہے اور تمہیں بھی اللہ کے سامنے مر کر جانا ہے جو تکلیف اللہ کے دین کے لیے تم اٹھاؤ گے وہ تکلیف میں بھی اٹھانے کے لیے تیار ہوں یہ <سلام> حضرت فاطمہ نے کہا لیکن یہ اس بات کو منظور نہیں کیا کہ وہ حضرت عمر کے نکاح سے نکلے تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر میرے نکاح میں تم رہنا چاہتی ہو تو میری طرح تمہاری زندگی میں سادگی تمہیں لانی پڑے گی فاطمہ نے یوں کہا کہ میں نے اسے قبول کیا حضرت عمر کا یہ کہنا تھا کہ یہ فاطمہ جو ہے یہ شاہزادی ہیں بادشاہ کی بیٹی ایسی عورت تاریخ میں نہیں ملتی کہ جس کا باپ بھی بادشاہ ہو اور جس کے سارے بھائی بھی بادشاہ ہو اور جس کا شوہر بھی بادشاہ ہو اور ان سب میں چہیتی بہن تھی لیکن جب اس کے دل میں اللہ کی مہگت آئی دی تو اس نے حضرت عمر کا ساتھ دیا اور یوں کہا کہ میں اللہ کے دین کے لیے ہر لائن کی تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں اس کے بعد ایک مرتبہ ایک بڑھیا اس شہر میں آئی جائیں فاطمہ رہتی تھی دیکھا تو پورے شہر کے لوگ بہت آسودہ ہیں لوگوں سے اس بڑھیا نے پوچھا کہ میں فاطمہ سے ملنا چاہتی ہوں فاطمہ کہاں ہے جو بیگم ہے میں ان سے ملنا چاہتی ہوں تو لوگوں نے کہا کہ اس مکان کے اندر آپ کو وہ ملیں گی وہ مکان بالکل سیدھا سادہ تھا بڑیاں کی سمجھ میں نہیں آیا کہ بیگم کا مکان اتنا سیدھا سادہ ہو اندر داخل ہوئی تو ایک عورت اپنے ہاتھ سے کھانا پکاتی تھی اپنے ہاتھ سے چکی پیستی تھی اپنے ہاتھ سے گھر میں جھاڑو لگاتی تھی یہ بڑھیا اندر داخل ہوئی اور یوں کہا, کہا کہ میں بیگم صاحبہ سے ملنے آئی ہوں تو فاطمہ نے یوں کہا کہ تم ذرا بیٹھ جاؤ بیٹھ گئی تھا تھا تھا تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ بڑی بھی کیا چاہتی ہو بات کر لو میں خود فاطمہ ہوں بڑھیا نے کہا کہ میں کچھ سے بات کرنا نہیں چاہتی میں تو فاطمہ سے بات کرنا چاہتی ہوں جو بادشاہ کی بیوی ہے تو اس نے کہا کہ میں خود بادشاہ کی بیوی ہوں بڑھیا نے کہا تم بادشاہ کی بیوی نہیں بن سکتی اس لیے یہ سارا کام تم اپنے ہاتھ سے کر رہی ہو اس میں سارا کام اپنے ہاتھ سے کرتی ہوں لیکن میں بادشاہ کی بیوی ہوں بات کرو مجھ سے خیر وہ بڑھیا بیٹھی بات چیت کی سامنے ایک مزدور کام کرتا ہوا دکھائی دیا بڑھیا نے تو فاطمہ سے یوں کہا کہ یہ مزدور کو اچھا آدمی نہیں معلوم ہوتا یہ بار بار تیری طرف دیکھتا ہے ایسے مزدور سے کام نہیں لینا چاہیے جو ایک غیر محرم عورت کو بار بار دیکھے تو فاطمہ نے کہا جانتی ہو یہ کون ہے ان کا نہیں بڑی یہ میرے شوہر ہیں حضرت عمر عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور یہ گھر بنانے کا کام خود کر رہے ہیں مزدوری کا کام خود کر رہے ہیں تو बुढ़िया نے یوں کہا کہ پورے شہر والوں کو میں نے یہ دیکھا کہ بڑی آسودگی کے ساتھ ہیں بڑے آرام میں ہیں تو میں سمجھی کہ تم تو سب سے زیادہ آرام میں ہوں گے لیکن یہاں پر آ کر دیکھتی ہوں کہ تم بھی تکلیف اٹھا رہی ہو اور تمہاری میاں بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی تو فاطمہ نے یوں کہا کہ ہم نے اپنی زندگی کو قربان کیا تو پورے شہر کے لوگوں کی زندگی بن گئی اگر ہم اپنی زندگی کے بنانے پر لگ جاتے تو پورے شہر والوں کی زندگی بگڑ جاتی ہم نے ایک گھرانہ قربان کیا اور سینکڑوں گھران, گھرانے بن گئے یہ فاطمہ کا جواب تھا تو بڑیا جو تھی بہت متاثر ہوئی یہ زندگی حضرت مرتبہ عبدالرزیز رحمتہ اللہ علیہ کی تھی جب آخری وقت حضرت عمر کا آیا اور مرنے کا وقت جب قریب ہوا تو انہوں نے اپنی بیٹیوں اور اپنے بیٹوں کو جمع کیا نو لڑکے تھے نو لڑکیاں تھیں یہ سب جمع ہو گئے جمع ہونے کے بعد ان سے یوں کہا کہ میں اگر چاہتا تو پچھلے بادشاہوں کی طرح زمینیں جاگیریں جائیدادیں تم کو بہت دیتا اور تم اس دنیا میں بہت مزے اڑاتے لیکن میں نے کسی دوسرے کا حق تم کو نہیں دیا اور میں نے تمہارا حق کسی دوسرے کو نہیں دیا اور میں تمہیں اسی حال کے اندر چھوڑ رہا ہوں تو کیا تم اس حال پر مجھ سے راضی ہو تو چونکہ یہ حضرت عمر کی اولاد تھے ان سب نے کہا کہ ابا جان جون سے حال پر تم ہمیں چھوڑ رہے ہو ہم اس حال سے آپ سے راضی ہیں حضرت عمر نے کہا کہ یہ میں کر سکتا تھا کہ تمہیں زمینیں جاگیری جائیداد دیتا اور تم دنیا میں مزے اڑاتے لیکن تمہارا باپ مرنے کے بعد قبر میں طرح طرح کی تکلیفوں کے اندر مبتلا ہوتا میں دوسرے کا حق دیتا تو مجھے قبر کے اندر بھگتنی پڑتی باہر کے ساری لڑکیوں اور لڑکوں نے بہت خوشی کے ساتھ ہزر تمر سے کہہ دیا کہ ہم اسی حال کے اندر راضی ہیں لیکن ایک تانا مارنے والے آدمی نے حضرت عمر کو تانا مارا کہ تم سے پہلے جو بادشاہ گزرے انہوں نے تو اپنی اولاد کے لیے بہت مال چھوڑا زمینیں اور جاگیریں چھوڑی اور تم اس وقت میں ایسی حالت کے اندر مر رہے ہو کہ تمہاری اولاد کے لیے سات دن کے کھانے کا انتظام بھی نہیں یہ <coughs> اس آدمی نے تانا مارا حضرت عمر کے عبدالعزیز اللہ علیہ کو جلال آیا اور یوں کہا کہ مجھے بٹھاؤ اور پھر یوں فرمایا کہ میں نے دوسرے کا مال ان کو نہیں دیا اور ان کا مال میں نے دوسرے کو نہیں دیا جو ان کا حق ہے وہ ان کو دیا اس میں میں, میں کیا کروں کہ ان کے مقدر میں اتنا ہی لکھا ہے حضرت عمر کے عبد العزیز رحمۃ علیہ کا جب انتقال ہوا تو لڑکوں کو جو ورثہ ملا ہے وہ ساڑھے چار روپیہ اور لڑکیوں کو جو ورثہ ملا ہے وہ سوا دو روپیہ ڈھائی سال تک حکومت چلائی اور انتقال کے بعد جو ورثہ ہوا تو یہ ہوا حضرت عمر عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد جو بادشاہ بنا تو اس نے یہ سوچا کہ بہت سارا مال حضرت عمر نے جمع کیا ہوگا بی مال کو کھول کے دیکھا تو مال بالکل نہیں تھا تو اس بادشاہ کو یہ شبہ ہوا کہ حضرت عمر نے سارا مال اپنے گھر کے اندر بھر لیا ہوگا تو یہ دوسرا بادشاہ جو تھا فاطمہ کا بھائی تھا اس نے حضرت فاطمہ کے پاس آ کر یوں کہا کہ فاطمہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بہنوئی رات کے وقت میں جہاں رات گزارتے تھے وہ جگہ مجھے دکھاؤ تو حضرت فاطمہ کے سارے بھائی اور بھتیجے جو اس وقت حکومت کے اوپر تھے وہ آئے اور دروازے کی چابی دے کے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئے حضرت فاطمہ بھی اندر داخل ہوئی وہاں پر جا کر جو دیکھا تو مال کا کوئی نام و نشان نہیں تھا وہاں پر جا کر دیکھا تو مسالہ لکھا ہوا تھا اور استنجا کا لوٹے پڑے ہوئے تھے وہ ڈھیلے رکھے ہوئے تھے وہاں پر سارے کے سارے بادشاہ اور اس کے گھرانے والے بیٹھے حضرت ساتما بھی بیٹھی حضرت فاطمہ نے پوچھا کہ ہمارے مہنوئی اس گھر کے اندر آ کر کیا کیا کرتے تھے تو فاطمہ نے کہا دیکھو یہ گھر بالکل خالی ہے دن بھر وہ تھکے ہارے کام کر کے رات کو اس گھر میں آتے تھے اور آرام کا انہیں وقت نہیں ملتا تھا نماز پڑھتے تھے اس مسلے پر اور اللہ کے سامنے خوب گر کے دعائیں مانگتے تھے اور روتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اے خدا جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ جتنی پبلک ہے اور لوگ ہیں ان سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا اور مجھ سے ان سب کے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت کے دن اے اللہ میں تیرے سامنے کیا منہ لے کر آؤں اس پر ساری رات روتے تھے سارے بادشاہ کے گھرانے والے بیٹھ کر روئے اور انہوں نے یوں کہا کہ عمر کو ہم نے زندگی کے اندر نہیں پہچانا جب عمر کا انتقال ہوا تب ہم نے عمر کو پہچانا میری محترم بہنوں تاریخ لکھنے والا آدمی یہ کہتا ہے کہ میں نے دو قصے بڑے عجیب و غریب دیکھے کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد کے پاس مال تو نہیں تھا لیکن خدا کا دین تھا اور ان سے پہلے جو بادشاہ لوگ گزرے تھے ان کی اولاد کے پاس مال تھا اور دین نہیں تھا حضرت عمر نے اپنے مرنے سے پہلے یہ بات کہی تھی کہ جس اولاد کو میں دین پر چھوڑ کر جا رہا ہوں مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالی اس اولاد کی حفاظت کرے گا دین کی وجہ سے اور قرآن کی ایک آیت پڑھی انہوں نے کہ باحو اعظم اللہ صحیح اللہ جو ہے وہ نیک لوگوں کی نگرانی کرنے والا ہے تو میں نے اپنے بچوں کو نیکی سکھا دی ہے تو میرے بچوں کی نگرانی اللہ کرے گا جیسے کوئی نواب صاحب جاگیر لکھ دے تو آدمی کو بڑا اطمینان ہوتا ہے کہ نواب صاحب نے جاگیر لکھ دی تو حضرت مردی عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کا بڑا اطمینان تھا کہ میری, میری اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہاں نیکوں کا اللہ مالی ہے تو مجھے تو اللہ کے بر بھروسہ کہ میری اولاد کی اللہ ہی خیر خبر لے گا تاریخ لکھنے والا یہ کہتا ہے کہ ہم نے وہ زمانہ دیکھا کہ حضرت عمر اتنے عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ہر لڑکا کسی اونچے سے اونچے عہدے پر تھا اور بڑی عزت کے ساتھ تھا اور جب کوئی جماعت اللہ کے راستے میں جاتی تھی تو حضرت عمر اتنے عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے یہ بیٹے کسی جماعت کو چار سو گھوڑے دیتے تھے کسی جماعت کو پانچ گھوڑے دیتے تھے جہاد کے لیے مددیں یہ لڑکے کرتے تھے اور اونچی اونچی پوسٹ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو پہنچا دیا اور بہت ہی آرام کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا اور یہ دین کی برکت تھی حضرت عمر عبدالعزیز رحمتہ اللہ علیہ کے تخبی کی برکت تھی کہ جو اولاد کے اندر منتقل ہوئی اس کے ساتھ ساتھ میں وہ تاریخ لکھنے والا یہ بھی لکھتا ہے کہ وہ بادشاہ زادے کے جن کے باپ نے زمینیں اور جاگیریں حرام کی چھوڑی اور ظلم کا مال اپنی اولاد کو دیا ان بادشاہ زادوں کو اتنی تنگی کے اندر دیکھا کہ وہ مسجد کی سیڑھیوں پر ایک ایک پیسے کی بھیت مانگتے ہوئے دیکھیں گے مسجد کی سیڑھیوں کے اوپر وہ بادشاہ دادے کھڑے ہوتے تھے اور لوگوں سے جو نماز کے لیے جاتے تھے ان سے یہ کہتے تھے کہ یہ مسجد میرے باپ نے بنائی اور یہ مسجد میرے دادا نے بنائی اللہ کے لیے میرے کو دو پیسے دے دو اللہ کے لیے میرے کو ایک پیسہ دے دو ایک ایک پیسے کی بھیک مانگتا ہوا دیکھا ان لڑکوں کو کہ جن لڑکوں کے باپوں نے زمینیں جاگیریں جائیدادیں ظلم کے ساتھ چھوڑی تاریخ لکھنے والا یہ دونوں قصے بڑے حیرت کے لکھتا ہے اس بنا پر میری محترم بہنوں تم سے یہ گزارش ہے کہ اپنی اولاد میں دین کو پیدا کرو یہ اولاد ان, کی, ان کا بدن تو بنتا ہے ماں کے پیٹ میں اور ان کی تربیت ہوتی ہے ماں کی گود میں یہ بچے تمہاری گود میں پلتے ہیں تمہارے پیٹ میں بنتے ہیں تمہاری گود میں پلتے ہیں اگر ان کی تربیت ٹھیک کی تو یہی بچے کل خدا کے دین کا کام کرنے والے بنیں گے تم اور ہم سارے قبروں کے اندر چلے جائیں گے اور یہ بچے جب دین کا کام کریں گے تو ہماری قبروں کے اندر اس کا ثواب ہمیں پہنچے گا ہماری جو والدہ تھیں ہم نے نماز اپنی ماں سے سیکھی ہم نے دعا مانگنا اپنی ماں سے سیکھا ہم نے قرآن اپنی ماں سے سیکھا ہم کو دین کا علم اپنی ماں نے دیا میری محترم بہنوں گھر کے اندر اگر ایک عورت اللہ کے دین والی بن جائے اور اللہ سے محبت کرنے والی بن جائے تو اس عورت کے ہاتھوں جتنے بچے تربیت پائیں گے ان سب کے اندر اللہ کا دین آئے گا میری بہنوں دین کا کام کرنا بہت آسان ہے کوئی مشکل نہیں تھوڑی سی باتوں کا خیال اگر رکھوں گی تو تمہارے گھروں کے اندر دین ہوگا ایک تو یہ کہ کلمے کی بات ہمیشہ تمہاری زبان پر ہو زبان سے کلمے کو بولتی رہو پڑھتی بھی رہو اس کے معنی دوسروں کو سمجھاتی رہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوائے خدا کے کوئی معمول نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں یہ بات دل و دماغ میں بیٹھے ہم کو یہ معلوم ہوا کہ لڑکوں کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ اللہ کیا ہے اور رسول کیا ہے میری محترم بہنوں بہت ہی فکر کی یہ چیز ہے کہ ہماری گوج میں جو اولاد پنتی ہو اس کو اللہ رسول تک کا پتہ نہ ہو ایک تو یہ کلمہ خوب پھیلاؤ اور دوسری بات یہ ہے کہ پانچ وقت کی نماز جو اللہ تعالی نے فرض کی ہے وہ ہماری ساری بہنیں پڑھنے کا اہتمام کریں کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلا جو حساب ہوگا وہ نماز کا ہوگا اگر زندگی میں نماز ہے تو زندگی میں برکت ہوگی اولاد کے اندر برکت ہوگی ان شرات کے اوپر آسانی سے گزرنا ہوگا قبر کے اندر کا معاملہ آسان ہوگا اور دنیا کے اندر بھی اللہ تعالی برکت دے گا پانچ وقت کی نماز کا اہتمام ہو بچے بے شک چھوٹے چھوٹے ہوں گے پیشاب بھی کر لیں گے لیکن ان بچوں کے پیشاب سے اپنے آپ کو پاک رکھنا اور پانچ وقت کی نماز کا پڑھنا اس کا اہتمام کرنا ملب الموت روزانہ پانچ مرتبہ ہر آدمی کو دیکھنے آتا ہے کہ اس نے پانچ وقت کی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی میری بہنوں قبر کے قیامت کے دن انسان خدا کو پکارے گا اور چیخے گا جہنم میں تو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے اس سر سیاح ملا تو کے ساتھ پہ رہو ہم سے بات مت کرو یعنی دنیا میں ہماری طرف سے تم کو پانچ مرتبہ پکارا گیا اور تم نے ہاں نہ کہی تو اب تم کروڑا کروڑ سال ہم کو پکارو گے تو ہم بھی تمہارے لیے ہاں نہیں کہیں گے اس وقت میری بہنوں بہت ہی ہمارے لیے پریشانی ہوگی تو ایک بات بہنوں یہ یاد رکھنا کہ پانچ وقت کی نماز کا پورا اہتمام ہو ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھ لو کہ گھروں کے اندر تعلیم ہو یہ فضائل کی جو کتابیں ہیں جس کے اندر فضائل قرآن ہے فضائل نماز ہے اور فضائل ذکر ہے قائط صحابہ ہے فضائل تبلیغ ہے ان کتابوں کی گھروں کے اندر تعلیم ہو اگر گھر کے اندر کوئی بہن پڑھی ہوئی ہے تو وہ ان کتابوں کو پڑھے اور جتنے بچے ہیں وہ اسے سنیں اور گھر کے اندر کے جو مرد ہیں یہ بھی سنے کوئی حرج نہیں اگر ایک عورت پڑھتی ہے اور مرد سنیں تو کوئی اسکال کی بات نہیں اگر یہ کتابی تعلیم تم نے شروع کر دی تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں ان کا ذہن دینی بنے گا ان کے دلوں میں فکر آخرت کی پیدا ہوگی اور اس کو معمولی مت سمجھنا اس تعلیم کے حلقے کو معمولی مت سمجھنا یہ کہ بھائی اس میں اس سے کیا ہوگا دیکھو جتنا دھیرا دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے دین کی لائن سے اگر ایک تھوڑا سا اجالا بھی تم کر دو گی گھر کے اندر تین ان بچوں کو اس سے لائٹ ملے گی اور قرآن کا حدیث کا نور دلوں میں اترے بغیر نہیں رہے گا کسی گھر کے اندر روشنی ہو جاتی ہے پورا گھر گلندر ہو جاتا ہے قرآن حدیث کا نور دل میں آئے گا پابندی کے ساتھ اگر تعلیم ہوتی رہی نماز ہوتی رہی کلمے کا مذاکرہ ہوتا رہا اور پابندی کے ساتھ اللہ کا ذکر بھی کرتی رہو یہ چھ تصویریں جو پڑھی جاتی ہے تیسرا کلمہ دروش شریف اور استغفار سبحان اللہ الحمد ولا الہ الا اللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا الاََََََََََلاقوت اللہ بل اللہ اس کو سو مرتبہ صبح پڑھ لیا کرو سو مرتبہ شام کو پڑھ لیا کرو کیونکہ یہ جنت کے درخت ہيں جنت جو ایک چٹیال میدان ہے پانی اس کا بہت اچھا زمین اس کی بہت اچھی اور اس کے اندر کے جو جھاڑ اور پودے ہیں وہ یہی کلمہ ہے سبحان اللہ الحمد للہ بلائے اللہ مل اکبر جو اس کو جتنا پڑھے گا اتنی اس کی آخرت کے اندر کرنسی تیار ہوتی چلی جائے گی جاپان کے پانچ آدمی نوجوان ہمارے ہاں بنگلے والی مسجد میں آئے तो एक आदमी बैठा हुआ तस्वीर पड़ रहा था लोगों ने पूछा भाई तू क्या कर रहा है तो उसने कहा मैं जन्नत के अंदर झाड़ लगा रहा हूं जन्नत के अंदर पौधे लगा रहा हूं बोला जन्नत के पौधे कैसे उसने कहा मैं सुबहल्लाह कहता हूँ तो वहां एक झाड़ पैदा हो जाता है मैं अलमदुल्ला कहता हूँ दूसरा झाड़ पैदा हो जाता है बोले यहां तो झाड़ लगाना और पौधा लगाना और बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और जन्नत के लिए यहां बढ़ते रहे वहां जन्नत पे झाड़ पैदा होने शुरू हो गए اتنے اطمینان کے ساتھ اس نے کہا دوسرے نوجوان کو دیکھا تو بڑے सोच سوچ میں تھا اس भाई پوچھا بھائی تو کیا سوچ رہا اس نے کہا من سوچ رہا کہ دنیا کے اندر ایک مسلمان ہے تو تین غیر مسلم ہیں تو اگر ایک مسلمان اپنی پوری زندگی میں تین غیر مسلموں کو مسلمان بنا دے تو پوری دنیا میں چند سال کے اندر اسلامی اسلام پھیلا ہوا یہ دوسرا جاپانی سوچ رہا ہے تو یہ میری بہنوں جب زندگیوں کا رخ دین کی طرف آتا ہے اور بدلتا ہے تو پھر انسان کی سوچ بھی ایسی بن جاتی ہے تو ایک میری بہنوں تصویحات کی پابندی ہو تیسرا کلمہ میں نے بتایا ایسے ہی دروش شریف ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میرے اوپر ایک مرتبہ درو بھیجے گا تو خدا اس کے اوپر سو مرتبہ رحمت نازل کرے گا تو ایک ایک تصویر صبح اور شام دروشریف کی پڑھی جائے اور ایک ایک تصویر صبح اور شام استغفار کی پڑھی جائے استغفار کے معنی ہے توبہ کرنا کتنا ہی بڑا آدمی نے گناہ کیا ہو جب آدمی اللہ کے دربار میں توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر کے اس گناہ کو معاف کر دیتا ہے بہت بڑی دولت اللہ نے توبہ کی ہم کو دی ہے مرنے سے پہلے پہلے ہم اپنی غلط زندگیوں سے اللہ کے دربار میں توبہ کر سکتے ہیں تو یہ تین تصویریں میری بہن ہو اس کی عادت پڑ جائے زبانوں پر چڑھ جائے ایک تو نمازوں کا اہتمام ہو تین تصویریں ہو اور کلمے کا مذاکرہ ہو اور قرآن پاک کی تلاوت ہو ہماری ہر بہن کا تعلق قرآن سے ہو قرآن گھر گھر کے اندر پڑھا جاتا ہو نیوز بری کے اندر ہم گئے بہت ہی ہمیں خوشی ہوئی کہ وہاں پر لڑکوں اور لڑکیوں کے پڑھنے کا بڑا انتظام قرآن پاک کا بہت ہی साथ کے ساتھ لڑکیاں بھی پڑھتی ہیں لڑکے بھی پڑھتے ہیں اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ لندن کے اندر بھی اس کا انتظام ہوگا میری بہنوں اپنی اولاد کو قرآن پاک کی تعلیم دو دیکھو مر کے قدر میں جاؤ گی اور یہ لڑکے اور یہ دین کا کام کریں گے اور قبر کے اندر تمہارے اور ہمارے اس کا ثواب پہنچتا رہے گا یہ چند کام تو کرنے ہیں تمہیں اس کے ساتھ تمہارے جو گھر والے ہیں ان گھر والوں کو بھی اللہ کے راستے میں بھیجا کرو ان گھر والوں کے اللہ کے راستے میں جانے کے بعد گھروں کے اوپر جو تھوڑی بہت تکلیف آ گئی تو اسے تم مرداش کرو جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ان عورتوں نے برداشت کیا حضرت عمر بن جمور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے جو پیروں سے معذور تھے لنگڑے تھے جب عہد کا زمانہ آیا تو حضرت امریاس حضرت امر ابن جمو رضی اللہ تعالیٰ تیاری کر کے چلے تو ان کی بیوی نے یوں کہا کہ میرے کو تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم لنگڑاتے ہوئے پیر سے واپس آ جاؤ گے یعنی اپنے میاں کو مضبوط کیا کہ کہیں اللہ کے دین کے کام کو چھوڑ کے واپس نہ آ جاؤں تو حضرت امریک جمہور رضی اللہ تعالی نے اللہ سے وہاں پر یہ دعا مانگی کہ اللہم اللہ ملّردنی اللہ اہلی اے اللہ میرے کو اپنے گھر والوں کی طرف اب نہ لوٹانا اب میں جا رہا ہوں سو جا رہا ہوں تیرے دین کے کام آ جاؤں روانہ ہو گئے پہنچ کے اندر اللہ کے نام پر شہید ہو گئے وہ بھی شہید ہو گئے ان کا نرکا بھی شہید ہو گیا اس زمانے کے اندر جو آدمی جاتا تھا اس کے بارے میں یہ بھی تھا کہ بتائیے واپس آئے گا نہیں آئے گا اور آج تو اللہ نے اتنا آسان کر دیا کیا آدمی چار مہینے کے لیے چلا جائے تو پھر واپس بھی آ جاتا ہے عام طور سے جانے والے واپس آ جایا کرتے ہیں بہت کم ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جانے والا وہیں پر رہ جائے ایسے واقعات تو بہت کم ہوتے ہیں جانے والے عموماً واپس آ جایا کرتے ہیں ہماری کمزوری کے اللہ تعالیٰ نے بڑی رعایت فرمائی خیر ان کا انتقال ہو گیا شہید ہو گئے ان کی بیوی ان کی لاش کو جانور کے اوپر باندھا اور بیٹے کی لاش کو بھی باندھا اور باندھ کر مدینے کی طرف لانے لگی تو جانور مدینے کی طرف نہیں چلتا بڑا تعجب ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ لاش مدینے کی طرف نہیں چل رہی تو حضور پاک صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ انہوں نے اپنے گھر سے نکلتے ہوئے کوئی بات کہی تو نہیں تھی تو سارا قصہ بیوی نے سنایا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور اب یہ جانور یہ لاش مدینے کی طرف نہیں جا سکے گی اس لاش کو یہیں پر دفن کر دیا جائے چنانچہ حضرت حضرت امرب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوہت کے پہاڑ کے نیچے نفن کیا گیا آج تک ان کی قبر موجود ہے اور قیامت hmm. تک کے آنے والے مسلمانوں کو کہہ رہی ہے کہ میں نے اللہ کے راستے میں اپنی جان کو دے دیا تم بھی اپنی جان کو اللہ کے راستے کے اندر قربان کرو ان کی لاش اس بات کی آج بھی ہم سب کو اس بات کی طرف متوجہ کر رہی ہے میری محترم بہنوں ان عورتوں کی گودوں کے اندر پلنے والے جو بچے تھے ان کے دلوں کے اندر دل دین کا رحمت اور دین کا شوق تھا وہ دین کا شوق ایسا تھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں جاتے تھے تو یہ چھوٹے چھوٹے نوجوان بچے کھڑے ہو ہو کر اپنا نام لکھواتے تھے یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرط لگانی پڑی کہ جو لمبائی کے اندر پورا اترے گا اس کو تو اللہ کے راستے میں لے جائیں گے اور جو لمبائی میں پورا نہیں اترے گا تو اسے نہیں لے جائیں گے یہ شرط لگانی پڑی ان نوجوان بچوں میں اتنی رحمت دین کی آ چکی تھی کہ وہ ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناپنے لگے تو ایک نوجوان جن کا نام حضرت رافیب خدیج رضی اللہ تعالی عنہ تھا انہوں نے اپنی اےڑی اونچی کر دی تاکہ ناپنے میں میں اتنا لمبا دہائی دوں تو میرے کو اللہ کے راستے میں لے جامے اور اللہ کے دین کا کام کرنے کا میرے کو ثواب ملے کیا وہ زمانے میں ثواب بہت بڑی چیز تھی مرنے کے بعد والی جو کرنسی اور پونڈ ہے وہ نیکی ہیں میری بہن دنیا کے پاؤنڈ الگ ہیں مرنے کے بعد کے پاؤڈ الگ ہیں وہاں تو جب آدمی مرتا ہے تو پیچھے رہنے والے یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا چھوڑا باہر اور اندر والے فرشتے یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا لایا اندر اندر والے اندر کی مایا دیکھتے ہیں اور باہر والے باہر کی مایا دیکھتے ہیں میری بہنوں بول مت جانا اسے جب قبر میں جاؤ گی تو قبر کے اندر فرشتے تو یہ ٹٹو لیں گے کہ اندر سے کیا بنا کر لائی اور باہر والے یہ دیکھیں گے کہ باہر اس نے کتنا کیپیٹل چھوڑا باہر والے باہر دیکھیں گے اور اندر والے اندر دیکھیں گے میری بہن تو اکیلی ہوگی اور کوئی وہاں پر تیرا پرسان حال نہیں ہوگا اس وقت کی جو کرنسی اور پونڈ ہے وہ یہی دنیا کے اندر جتنے تک کام کرے گی وہی تیرے کام آئی بہن اس بات کو اچھی طرح سے تمجھ لو محترم بہنوں یہ چند روزہ زندگی کے اندر یہ کام کرنے ہیں نوجوان نے جب اپنی ایڑی اونچی کر دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے شوق کو دیکھا بہت خوش ہوئے اور اس نوجوان کو لے لیا ایک دوسرا نوجوان بھی تھا اس نے سوچا کہ اللہ میں تو رہ گیا تو اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں کہا اللہ کے نبی میرے کو اس نوجوان کے ساتھ کشتی کرا دو اگر میں اس کو پچھاڑ دوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں زیادہ طاقت والا ہوں تو میرے کو بھی آپ اللہ کے راستے میں لے جاؤ کیسا جذبہ ان نوجوانوں میں تھا کہ جو ایسے ماؤں کی میری بہتروں بہنوں یہ دونوں کے دونوں نوجوان خدا کے راستے میں نکلے اللہ کے نام پر اپنے آپ کو شہید کرنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا بس میری محترم بہنوں ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہاری گود میں پلنے والے جو نوجوان ہیں یہ بھی ایسے ہی بنے میری بہنوں سترہ سال کی عمر تھی حضرت محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ کی جس ماں کی گود میں وہ پلے تھے اس ماں نے ان کو ایسی تربیت دی تھی کہ سترہ سال کی عمر میں انہوں نے ہندوستان میں آ کر اللہ کا دین پھیلایا اور حضرت کا